سورہ البقرہ نام اور وجہ تسمیہ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے مگر بہرحال حال ہے تو انسانی زبان ہی انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتیں جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے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 تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی پندرہ سولہ رکو اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو ب پہلو پیش کیے گئے ہیں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 اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دو چار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی و بے اطمینانی کی جو حالت ان پر تاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہو بلکہ پورے صبر و سبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آنے دیں رابین وہ پوری دلیری کے ساتھ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 یہ حروف مقات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں مفسرین نے ان کے مختلف معنی بیان کیے ہیں مگر ان کے کسی معنی پر اتفاق نہیں ہے اور ان کے معنی کا جاننا اس لیے غیر ضروری ہے کہ انہیں اگر آدمی نہ جانے تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی لکھ لِّلْمُتَّقِينَ یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے ان پر پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ يُنفِقُونَ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی مثلا خدا کی ذات و صفات ملائکہ وہی جنت دو وغیرہ اقامت سلاد کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے اگر کسی بستی میں ایک ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں على من ربهم هم المفلحون ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے باہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں ان جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے خا تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں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 اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ناس من يقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔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 اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافق کو اللہ فوراً سزا نہیں دے دیتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے اور منافق اور زیادہ منافق بنتا چلا جاتا ہے جب کبھی ان سے کہا گیا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 و لَقُوا الَّذِينَ قالو قَالُوا آمَنَّا اد خَلَوْا عل شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قالو و اد قل ال شی فی نم کالو انہن جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں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 میں سل قدر میں الله لہب اللہ نوریم وم فی في میں لا بس ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی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 شوفی ان ادم على شاہ کل قدی چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا انقریب بجلی ان کی بسارت اچک لے جائے گی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 کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت بالکل ہی سلب کر لیتا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا یَا أَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے یعنی دنیا میں غلط بینی و غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع الی جعلن لکم الاضفراشا والسماء بناؤ وانزل وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ <تصفيق> وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رسک مہم پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے وَإن کم تم فی رزل فور فور تم اس لی شہد تم خوفی اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے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 وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے بلکہ تمہارے وہ بد بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود و مسبود بنا رکھا ہے۔ وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانہار میں روزی کو منہ من سما من تر بِهِ گل وَلَهُمْ کو نبل بھی وَهُمْ خالی دوں اور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 ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحیئن يضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہو الحق من ربہم <الْفَاسِقِينَ> ہاں اللہ اس سے ہر کز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر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 جو فاسق ہیں فاسق کے معنی ہے نافرمان اطاعت کی حد سے نکل جانے والا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میفاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوخل ویفسدون فی الارض اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں بادشاہ اپنے ملازموں اور ریایہ کے نام جو فرمان یا ہدایات جاری کرتا ہے ان کو عربی زبان میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے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 اسے کاٹتے ہیں یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر یہ لوگ تیشا چلاتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کیف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 وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے اس کا تعین مشکل ہے انسان ہر زمانے میں آسمان یا با الفاظ دیگر عالم بالا کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے متعلق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہے ہیں بس مجبلاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے سات محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حصے میں واقع ہے وہ سات طبقوں پر مشتمل ہے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 دملک بہل مرکنی فپل کن ک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 آپ کے سوا کوئی نہیں الاد بہم فلم بہم بھی اسم اہم کال الم اکوکم کال الم اکوکم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 والنی پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بخراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے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 ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا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 بنی اسر لوفی و اوفو بیاہدی اوفی بیاہدی کم و سو اے بنی اسرائیل مدینہ طیبہ اور اس کے قریب کے علاقوں میں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 حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے کیونکہ حق یقیناً اس سے گرا تر چیز ہے وَلَا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو فلا نماز قائم کرو زکات دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ ات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 خوشی صبر اور نماز سے مدد لو بے شک نمازیں ایک سخت مشکل کام ہے الذين أنهم رَبِّهِمْ وَأَنَّ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 فضیلت کی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں دنیا کی قوموں سے افضل قرار دیا تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا کی قوموں میں تم ہی وہ ایک قوم تھے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے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 وفی بلاء من ربكم عظیم یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو کی غلامی سے نجات بخشی آل فرعون کا ترجمہ ہم نے اس لفظ سے کیا ہے اس میں خاندان فرائنا اور مصر کے حکمران طبقے دونوں شامل ہیں انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو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 تمہارے لئے راستہ بنایا پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فیرونیوں کو غرقاب کیا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ <تصفيق> یاد کرو جب ہم نے موسا کو چالیس شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا یعنی مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمای سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چالیس شب و روز کے لیے کوہ تور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں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 یعنی دین کا وہ علم اور فہم جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى فتبو الابری خير فکوت لو او سکم زلکم خیرکم زکم خیرکم دبری فتح کم انبوی یاد کرو جب موسا یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا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 جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علان یا خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑا نے تم کو آ لیا کم لال تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلہ اٹھایا شاید کے اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ کم وی کل من مَا می کوئی بیٹی میں کم و مسم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 دوں بس الْبَابَ, الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ہم لَكُمْ سنزی وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا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 کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا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 اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو بنی اسرائیل کے قبیلے بارہ تھے خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ جشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بدو وفومها وعدسها وبصلها ہومی ہفلی پال اتسترون ہود نلی ہوں خو فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم وہ بچال وباء بغضب من بنو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَرُوا كَانُوا يَعْتَدُونَ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرا ککڑی گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے تو موسا نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو اچھا کسی شہری آبادی میں جا ہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری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 نلوین امنوین دونوں سو روی نن امن بل ال سوال فل ہوم اجوہ فل ہوم اجور ہوم در خول یح زن یقین جانو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 کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا اعمال کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا یہاں تو یہودیوں کے اس زوم باطل کی تردید مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے اور اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ آمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو بہر حال نجات اس کے لیے مقدر ہے اور باقی تمام انسان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 سبت یعنی ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اس روز کسی قسم کا دنیوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں نہ اپنے خادموں سے لیں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 قومی انوب قور تون حضو کال او بل ہی ان کو منل جہری پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو موسا نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی بات کروں بقرت لا فارض ولا عوان بین ذلك ما نظر بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسا نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بھوڑی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرولا بکر تفاقی تصوری پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو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 انہو یقول انہا بقرت لا ذلول تفیر الارض ولا تسقی الحرف مسلمت لا شیت فیها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما کادو يفعلون موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھیجتی ہے صحیح سالم اور بے داغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتا بتایا ہے پھر انہوں نے اسے زباہ کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے چونکہ بنی اسرائیل کو اہل مصر اور اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوٹ لگ گئی تھی اور اسی بنا پر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 اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تم کا کہیں اکل ہی جاؤ او اشدو لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ تلایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کار تمہارے دل سخت ہو گئے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 اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اے مسلمانوں کیا ان لوگوں سے تم یہ دوقع رکھتے ہو؟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 سولی ن تو بو نلکو لو نل سمن کلی س ویل میم کچھ بت ویل میبو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 خور د جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دو زخی ہے اور دو ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا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 اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا ویل ولی دین اس ول مسکی و کورو چکت یاد کرو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 والعدوان وإن وَهُوَ کم اخوجم اث مینون بھابل کتب پورن با سم جی یا سالو دلک مِنْ, يفعل ذلك من ملو مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھر سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ اچن وَآتَيْنَا سب نور مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ افکل رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ہم نے موسا کو کتاب دی اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے آخر کار عیسا ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا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 خدا کی لانت ان منکرین پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بیست کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو بک سمست روس ہوں ال اللہ بن اللہ ہوں سبلی مِنْ یش من من امی بِغَضَبٍ سب اب عَذَابٌ مُحِينٌ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یعنی اپنی فلاح سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے نہ صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وہی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا لہذا اب یہ غزب بالائے غذب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیت سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا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 تمہارے پاس موسا کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا پھر تم بھی ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے پھر ذرا اس میساق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا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 قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر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 اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضاء یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَنَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمْدُونَ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 حالانکہ لمبی عمر باہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ عامال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے قُلْ مَن كان عدو عَدُوًا لِجْبَرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے یہودی صرف نبی اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہ کہتے تھے بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے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 اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے تاک رکھ دیا ہو بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَلَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب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 میو آل میمی کو من تول مو ما میو بِهِ کوئی نل جی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 کاش انہیں معلوم ہوتا। اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا جس طرح قوم لود کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف وہ اطمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کرتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں تم اپنی آقبت خراب نہ کرو مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ سفلی عملیات اور نقوش و تعویزات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے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 یہودی جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ ولہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے تو وہ رائنا کہتے تھے اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے مگر اس میں کئی پہلوؤں سے برے معنی بھی نکلتے تھے اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے ان کہا کرو یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے۔ یہ من من لوگ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 کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو نادی مف ہسدم تب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 ان کی یہ خواہش ہے اس کے جواب میں تم افو در گزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے واقیموا الصلاه و اتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خير تجدوه عند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 عیسائی نہ ہو یہ ان کی تمنا ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو بلاسلم نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی ادا میں سونپ دے اور عملا نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے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 لہم این الخی لہم فل دنیا خزم فل تیاگ عذاب گیم اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی کے درپے ہو ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرے ہوئے جائیں ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبَ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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِنَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ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 اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمے و جواب دے نہیں ہو یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور وہ حالات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور چالیس برس زندگی بسر کی اور پھر وہ عظیم و شان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی وَلَن تَرْضَى عَنكَ یہودی من من <تصفح> اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے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 جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اور وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں یہ اہل کتاب کے سوال انصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ خود دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی اس لیے وہ اس قرآن کو سن کر یا پڑھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت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 اور صداقت پر ظلم کرنے والا بھی ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن تَهْرَ بَيْتِي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 اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی تھی کہ میرے اس گھر کو تواف اور اعتکاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ من الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 و جل ن مسلیم کمتم لك تلک ارین مناسک نرین مناس ن تو بال نل تتروی رب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 اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سمارے تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے ومن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 اپنی اولاد کو کر گیا تھا اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہما تعبدون من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 ال مل ضلع علین وم ام ضلع عل اسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسا وعیسا وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسمائی، اسحاق، یاقوب اور اولاد یاقوب کے طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر تمام پیغمبروں کو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 ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں تمہارے عمال تمہارے لیے اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباق کانو او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یاقوب سب کے سب یہودی تھے یا نسرانی تھے کہو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 و کدلی جل نچد آلو لو آل کہید مجل تبل تلتی پل می یتھی بن اللہ و سرو اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے امت وسط سے مراد ایک ایسا آلہ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو جو دنیا کے قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور نہ حق نہ تعلق کسی سے نہ ہو تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوئے انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا اس وقت اللہ کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور املن اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ بن کر اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عمل کر کے دکھایا تھا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 اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز زائع نہ کرے گا یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے قد نرات قلب وجہك فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجہك شقر المسجد الحرام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 سے غافل نہیں ہے یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا یہ حکم رجب یا شابان دو ہجری میں نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے وہاں زہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے دو رکتے پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکت میں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 اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تہویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے منتظر تھے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكْ میتا ہوں ویچا بیلتا باب و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 وَإنَّ فَرِيقًا مِّنهُم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ <يَعْلَمُونَ> جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس مقام کو جسے جس قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے تھے مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے یہ عرب کا محاورہ ہے جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسا پہچانتا ہے جیسا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے علما حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے تیرہ سو سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہ تھی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین یہ قطعی ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کس کسی شک میں نہ پڑو وَلِكُلِّ وِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اینما اللہ جميعا ان اللہ علا قدیر ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے پس تم بھلائیوں کی طرف سب کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں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 فَلَا پون تم فَلَا جون لین فل تم عَلَيْكُمْ فلتنی آلک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 فی کم رسول کم یتلو علی کم اتی نوزکی کم ویزکی کم ولیم کم البول حکمت ولیم کم جس طرح تمہیں اس سے فلا چیز نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سمارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفرانِ نعمت نہ کرو یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو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 ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی انعیات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایا کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما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 اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے زلحجہ کی مقرر تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے اور ان تاریخوں کے ماسوا دوسرے کسی زمانے میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ ہے مل نلبئی نیو دن بادم بین کبھی الان اللہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں درا حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہوں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تابوا وَأَصْلحوا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 کفر کا لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے ایمان کے معنی ہیں ماننا قبول کرنا تسلیم کرنا اس کے برعکس کفر کے معنی ہیں نہ ماننا رد کر دینا انکار کرنا قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار آلہ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے تیسرے یہ کہ اصولن اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے مگر اللہ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 یا ان میں سے کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دے چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر املن احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرتا رہے اور اس نافرمانی پر اصرار کرے اور دنیوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے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 تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے نی خلک سموتی ہی ول فیلچی فیل بہریاں نل زل می سم امی فیل اب موتی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 مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما وأن على ما لا تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے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 ان کی سمجھ میں نہیں آتی یا منوقل کوئی بات ماروز نہ تم اچاب اے لوگ جو ایمان لائے ہو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 یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے ان اللہ یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلینا اولائک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 وت می دل کل سین و سیلی وسین فی کان فل وون بہ دہ دون وی نیل بین ب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 اور یہی لوگ متقی ہے منوقی بالئی کم کے سواسو فل پتل ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو قصاص سے معاف کر دیں اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے البتہ معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے مثلاً یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے اس کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَكُم حیاتٌ يَا لعلكم تتقون اقل و خیرد رکھنے والو تمہارے لیے قصاص بے زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقین تم پر فرض کیا گیا ہے۔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 نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ضابطہ بنا دیا جو آگے سورہ نسا میں آنے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ وارثوں کے جو حصے اللہ تعالی نے مقرر کر دیے ہیں ان میں وسیعت سے کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اور غیر وارث کے حق میں کل جائیداد ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہ کرنی چاہیے اور مسلم و کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے جنہوں نے وسیع سنی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 أياما فمن كان منكم کن او سی وعلى تم این و دین پونا فمن دوں خيرا فهو خير له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 جو آگے آ رہا ہے شہو مبان سی والفرقان فمن شہید میم کم شہر وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ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 کہ میری دعوت پر کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پال اویلاس تم لسل ع ملاح ان کم مَا كَتَبَ نئی کم واقبلاح لکڑ ہت لبی ابو می نل مِنَ اشولی می مِنَ فجو مل تو فَلَا تم كَذَلِكَ فل سجد تلک کرداللہ ہی ل تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور ماف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شبباشی کرو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 اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی ہے بلکہ ان تمام توہمات پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی ان رسموں میں نہیں ہے بلکہ اصل نیکی اللہ سے ڈرنا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا ہے وقاتلوا في سبيل اللہ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 اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو مگر وہ جب وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے یہاں فتنے سے مراد ہے کسی گروہ یا کسی شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لیا ہے اور اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وہ قوت روم فتن تک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 الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتداء علیکم فاعتدو علیہ بمثل معتداء علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین ماہِ حرام کا بدلہ ماہِ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی کی طرح اس پر دست درازی کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ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 لوست وَلَا تَحْلِقُوا نل حَتَّى پور او سکوت فم کن می کری بن بھگم سی فی دوں سو می سد نو تم فمن, فمن تمتا بلستری ملم فسل میل تم ٹاش تم کمل زلی کلی ملم کلو حابریل مسجد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 تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں تین دن کے روزے رکھنے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً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 وما من خير يعلمه فإن خير الزاد يا حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فیل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے پس اے ہوش میری نافرمانی سے پرہیز کرو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن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 ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے رب کے فضل کی تلاش سے مراد ہے سفر حج کے دوران میں اپنی قصبے معاش کے لیے کوئی کام کرنا تم من حیث افاض الناس اللہ، ان اللہ غفور رحیم پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہی سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقۂ حج یہ تھا کہ نو ذیل حجا کو منہ سے ارافات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے مگر بعد کے زمانے میں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 ملتا جل سی میفل اسمل وم تحفا فل اسمل لمقو لو ات کلشو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 یعنی ایام تشریق میں مینا سے مکے کی طرف واپسی خواب بارہ ذیل کو ہو یا تیرہویں تاریخ کو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں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 ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضاء اللہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے یو حلین امن خلوف سلم کا فتح والا تب خپوتی پہ ناد میمان والو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 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں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 اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے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 جت سبا سلین مبشری نم فَبَعثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے مطلب یہ ہے کہ انبیاء تو جب دنیا میں آئے ہیں انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا ہے اور انہوں نے اپنی جانے جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دینِ حق کو قائم کرنے کی جد وجہد کی ہے تب کہیں وہ جنت کے مستحق ہوئے خدا کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم خدا اور اس کے دین کی خاطر کوئی تکلیف نہ اٹھاؤ اور وہ تمہیں مل جائے ورن مِنْ خَيْرٍ دینی ول اکور بینٹ نل سکی ویس و مت خَيْرٍ فَإِنَّ خوری بِهِ بھیالی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 فی القم واسبو شعی اشع القم اللہ علم تم لتا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے ہو سکتا ہے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 سبیلفی وسجیل حرام وخراجو الی مین اکبر ولفیت ن تو اکبروں مین لاتیل ول یلون پاترون کم ہتو کم ان پاؤ وَمَنْ يَرْتَدِبْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولئك, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے امال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے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 جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں جنگ سمیت ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے یس ارو نیل می سی اُل فیم اس میم شونی نیو اس مکبی فہیم و یس ارو نوپو نویلاس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 جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے آگے سورہ نسا آیت تینتالیس اور سورہ معدا آیت نوے میں بعد کے احکام آ رہے ہیں پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو اس آیت سے آج کل عجیب عجیب معنی نکالے جا رہے ہیں حالانکہ آیت کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ لوگ اپنے مال کے مالک تھے سوال یہ کر رہے تھے کہ ہم خدا کی رضا کے لیے کیا خرچ کریں فرمایا گیا کہ پہلے اس سے اپنی ضروریات پوری کرو پھر جو زائد بچے اسے اللہ کی راہ میں صرف کرو رضا کارانہ خرچ ہے جو بندہ اپنے رب کی راہ میں اپنی خوشی سے کرتا ہے اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل إصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزیز حكيم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 ولان خمولا جبکوم الاد نر و جی وی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 قُلْ هُوَ أَذَا فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيرُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ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 تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کرے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 اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگانِ خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے لا يُآخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُآخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ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 جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا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 وَإن عزم الطلاق فإن سميع اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یعنی اگر تم نے اپنی بیوی کو ناروا بات پر چھوڑا ہے تو اللہ سے بے خوف نہ رہو وہ تمہاری زیادتی سے نا نہیں ہے قرو ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله فِي یا چربس کور اتنا خل وَالْيَوْمِ مل بولت حقوق ان ارادح مسل الف ولی ہندا جاہ عزیز جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو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 اِلَّا اَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا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 لیکن اگر مرد نے خود ہی عورت کو طلاق دی ہو تو وہ اس سے اپنا دیا ہوا کوئی مال واپس نہیں لے سکتا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 جو محض اپنے شوہر کے لیے عورت کو حلال کرنے کی خاطر کیا گیا ہو تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الٰہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں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 وزرولہ مرال کم کت بھی آئی بِكُلِّ والا کلال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 نو لو لرو دل ہو نَفْسٌ لو سا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 جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ زوجین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں خواہ طلاق کے ذریعے سے یا خلا یا فسخ اور تفریق کے ذریعے سے اور عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو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 یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنا ہے اس کی عدت وفات وضاح حمل تک ہے خواہ وزائے حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہوں اپنے آپ کو روکے رکھیں سے مراد صرف دوسرا نکاح کرنے سے رکنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے فِي عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ قرون ہن تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا تب اجل يَعْلَمُ مَا خم سہ زرو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 لال کو مسری پدر می پدر بل موفی ہک نالل محسونی تم پر کچھ گناہ نہیں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 پل کو مدلیم سو ند سربم لری بچ م سربم عو ن اویا سو بیو پد تک اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے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 فَإن خفتم فرجالاً أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا كما عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بدمنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خاص سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میسر آجائے جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے نواقف تھے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لی ازواجہم مداعا الی الحول غیر اخراج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 حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وقاتلوا في سبيل اللہ ان اللہ سميع علیم مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے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 بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ, لهم بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد مِنْ نفی سب ہی ہر عَلَيْهِمُ نب نلم کال ملک ولیم ملا مو بالمی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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں اور اے محمد تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جزتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 چب نئی نیو نو بیو دل متین می باد باد مجھ مل بین تو منو منہ من کف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 مَا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو کچھ مالِ مطا ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے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 لہم فیس می و مل دہلی وَمَا لو وَلَا این وم خلف ہوں إِلَّا بِمَا مش وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ وہ زندہ جعوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے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 جسے بال حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں اسی لفظ کی رعایت سے یہ آیت آیت الکرسی کرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس میں اللہ تعالی کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے لا دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے یعنی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے اب جو کوئی تاغت کا انکار کرے لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو تاغت کہا جاتا ہے جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو قرآن کی اصطلاح میں تاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے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 اہم پا تو خریجو نوری الا خال جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے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 انسان ایک ہی تاغت کے چنگل میں نہیں پھنستا بلکہ بہت سے طباغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں ابراہیم ربی الدی احی و امی تو كفر واللہ لا الظالمين کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اس شخص سے مراد نمرود ہے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 اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا یہ سن کر وہ منکر حق شش در رہ گیا مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا او کن للی مر علی طریۃ وهي خاویۃ علی عروشھا قال ان ما یحیی ھذہ الا بعد موتھا اچھا میم باس يَوْمًا کم لویست کو لمی اچام سو وہل پا وَشَرَابِكَ لَمْ سن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبین له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَنَّىٰ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ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 ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی في سبيل اللہ فی کوم فی سب اللہ سم اجو ہم دوم علوم یح جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں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 اوہلدی نمنو لو بلو سد کا بل من اگ الناس ولا يؤمن بالله واليوم مل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 امرواطیل مسل جس بہ بلوں سولہ سل محبل سپن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 تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے احدكم ان لَهُ او مِّن کم وَأَعْنَابٍ تَجْرِي تمری من تحتی تجری محتی ہل سی کلہ زوری اف اصاد اے او سی نو سہ تر پت کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللہ لَكُمُ الْآيَاتِ نَعَن لَكُمْ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو نہروں سے سیراب خجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو اور وہ این اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آکر کر جھلت جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے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 اُہلین منسی پو کو سب تم اخرجن لو نل خبی تم فکو نی الفی والی ان, أَنَّ حمی <حَمِيدٌ> اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں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 کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرۃ منه و فضل و الله واسع علیم شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرم ناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ یوتل حکمت من یشا ومن یوتل حکمت فقد اوتی خیرا كثيرا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 نفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددکار نہیں نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام کرنے کا اہد کرے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو اور اس کے بر آنے پر جو عمل کرنے کا اہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو تو ایسی نظر اللہ کی اتات میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معاسیت اور اس کا پورا کرنا مجھ عذاب ہے سید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 وما تنفقوا من إليكم وأنتم لا تظلمون اے نبی لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا عجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی لا نب فل ارد یا سب مل ج مین تاسفی تاریف بسی مہم لا بسی میسون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 پہ مو آئی و تم میرو پلت پلف امر علف علب ہم فی ہیں خالی دون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 قرآن سود خور کو اس شخص سے تشبیح دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ وہ تجارت میں اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق نہیں سمجھتے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 آمنوا ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں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 اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُونِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اگاہ ہو جاؤں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 ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانونن اسے بند نہیں کیا گیا تھا اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کی حدود میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں حسن بسری ابن سیرین اور ربی بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارال اسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے دوسرے فقہا کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے جب تک وہ سود خوری چھوڑ دینے کا اہد نہ کرے اسے نہ چھوڑا جائے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اسی آیت سے یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے آجز ہو گیا ہو اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی فکاہ نے تصریح کی ہے کہ کسی کے رہنے کا مکان کھانے کے برتن پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے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 وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا یا ایوہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبو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 ترضون من أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما ولا اخد ہُوک اذا ما شہد ولا مد ان مو صغيرا او كبيرا الى اجله اکو سوئن دل اکو منشی وجن البو الون تیج رتن خاطن تیرو نئی نلئی سال کھن ال تک تو بوح اشدوکی مل شہی و ات خالوف سوک وی آل م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 تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا میاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے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 کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے مگر اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شے مرحونہ سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ سود ہے البتہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری اور باربرداری کی خدمت لی جا سکتی ہے کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن۔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 مف سم وا مفیل اِن تب دومفی اکھم اوہ سیب کم بل فیل اوب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 آمن بما أنزل إليه من وصولم ضل میرو مل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق ہی لو من نصولی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 لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا را تو ملنا مل پن سر على کر فری اللہ کسی متنفذ پر اس کی مقترد سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا